لطفہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ بتا دیا ہے جو آپ کو معلوم نہ تھا اور اس کا فضل آپ پر بہت ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفل ذالک ابتغوا مرضوات اللہ فسوف نوتیہ اجرا عظیمہ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لئے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے اور جو اللہ کے رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے نجوہ سرگوشیاں کرنا خسر پسر کرنا اس کا آگے بھی قرآن میں ذکر پڑھیں گے نجبہ سے ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک محفل میں دو لوگ کانا پھونسی کر رہے ہوں اور تیسرا انسان وہاں بیٹھا ہو اس کے دل میں برے برے گمان آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ میری برائیاں کر رہے ہیں شاید کوئی میرا ایب ہے جو ڈسکس کر رہے ہیں تو محفل میں سرگوشیاں انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے اور سرگوشی کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے جیسے کہ کسی اور زبان میں بات شروع کر دینا اب سارے لوگ اردو سمجھتے صرف خاص انگلش میں بولنا شروع کر دینا یا جیسے بچوں کا طریقہ ہوتا ہے فیکی بولی شروع کر دیں گے ایک خاص اپنا گروپ جیسا بنانے کے لیے کہ باقی لوگ لیفٹ آؤٹ فیل کریں اس کے اندر یہ چیز پسندیدہ نہیں سرگوشی کی اجازت تین کاموں کے لیے ہے جو کہ یہاں بتا دیے گئے وہ میوشا رسول امادی ماں تبین لہ الہدا و یتب غیر ماں طم وسا مگر جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کے روش کے سوا کسی اور روش پر چلے حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے اب یہاں پر رسول کی مخالفت اور مومنوں کا متفقن علیہ راستہ چھوڑ کر نئی نئی پک ڈنڈیاں نکالنا نئی نئے پخے اور نئی نئی باتیں دین میں نکالنا اور پھر اپنے اپنے گروہ بنا لینا اس کا انجام بتایا جا رہا ہے ترمیزی میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود جو ہیں وہ 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور نصارہ 72 فرقوں میں اور مسلمان 73 فرقوں میں 73 سیکٹس میں تقسیم ہو جائیں گے یہ اکہتر بہتر تہتر کثرت کے لیے لفظ آتا ہے جب آپ نے یہ کہا کہ تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے پھر آپ نے فرمایا کہ سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا آپ نے فرمایا ماں ہی و وہ راستہ جس پر کہ میں ہوں اور میرے صحابہ وہی بات بالکل وہی جو حدیث میں بات ہے وہی بات یہاں پر ہے ان اللہ اللہ یکفر کب ہی و یکفر ما و مادون بقت اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں اس کے سوا وہ سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جس کو کہ وہ معاف کرنا چاہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا شرک اللہ کی ذات اللہ کی صفات اللہ کے حقوق اللہ کی محبت میں کسی کو شریک کر لینا یہ سب شرکی کی قسم ہیں ای یدون مندون ہی اللہ عنا تھا وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لانت زدہ کیا ہے وقال الم نے بڑا دکھا نصیب مفرود و... وہ اس شیان کی تعداد کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا چیلنج تھا اس کا وقال اللہ تخن میں نے وعدے کا نصیب مفرود ہوا کہ میں ضرور ایک حصہ لے کر رہوں گا ان بندوں میں سے جو کہ تیرے بندے ہیں کس طرح سے ولا ادلََََََََََََََََََََََ <اُدلنَّهُم> میں ان کو بہکاؤں گا میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے اور میں ان کو حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے اللہ کی بنائی ہوئى ساخت میں رد و بدل کریں گے اللہ کی بنائی ہوئی ساخ میں رد و بدل کرنا ایک تو فطرت کے اندر بھی پروویژن لا دینا ایسا پراپاگنڈا چاروں طرف ایسی آن سلاٹ ہو جائے باتوں کی اور آئیڈیاز کی کہ انسان کا دل اللہ کی طرف سے بالکل ہٹ جائے انسان کی فطرت میں گناہ سے بچنے کی تمنا ہے اور نیکی کرنے کی تمنا ہے لیکن برا ماحول انسان کی فطرت کو بھی مسخ کر دیتا ہے یہ شیطان نے وعدہ کیا اس کے علاوہ خلق جیسے کہ تخلیق ہے انسان کی اس میں بھی تبدیلی سکھائے گا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ظہور تو آج پورے شد و کے ساتھ ہو رہا ہے کروڑوں کروڑوں روپیہ صرف شکلوں کو اپنی طرف سے بہتر کرنے پر خرچ کیا جا رہا ہے جہاں تک سرجری کا تعلق ہے پلاسٹک سرجری کا اس میں کاسمیٹکس کی تو اجازت نہیں ہے کہ ایک ناک ہے اچھی خاصی ہے اس کو بدل دیا جائے یا آنکھوں کو یا اس قسم کی چیزوں کو اس لیے کہ یہ ابس کام ہے یوز لیس چیزیں ہیں بالکل ہاں ریکنسٹرکٹیو سرجری کی اجازت ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی اور اتنا زبردست ڈیفیکٹ ہے جو کہ بالکل ایک ایب نارمل کی چیز ہے ان کو دور کرنے کے لیے سرجری جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے اسی طرح ٹیٹوس کروانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے فرمائے و میتخ شیطان ولی یم مندون اللہ فقط خسرہ خسوان مبینہ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سریح نقصان میں پڑ گیا یاد و ہم ہم وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے کیا امیدیں اور کیا وعدے کہ بہت زندگی اچھی ہو جائے گی بہت مزہ آئے گا تمہارا شوہر تم سے بے انتہا محبت کرے گا اب میں نام نہیں لینا چاہتی آپ کے اپنے ذہن میں نام ہوں گے کہ عورتوں نے کیا کیا اپنے حال حلیے بدل دیے کیا کچھ انہوں نے سرجریز کروا لیں لیکن کیا ان کو وہ سب چیزیں مل گئیں جس کی خاطر انہوں نے کیا تھا یہ جھوٹے وعدے ہیں وعدے کرتا ہے تمنا امیدیں دلاتا ہے لمبی لمبی باتیں کروا کر اور لمبی لمبی امیدیں دلوا کر عجیب و غریب کاموں میں الجھا کر انسان کو اصل مقصد زندگی سے غافل کر دیتا ہے وہ ماں دمشیتان اللہ غرورہ مگر شیطان کے سارے وعدے بجست فریب کے اور کچھ نہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصے کی کوئی صورت نہ پائیں گے ولدینہ آمن واتی سنخ خلحم جناتن تجریم فیح ابدا واد حق رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے واد اللہ حق یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اللہ کا سچا وعدہ اللہ کے وعدے پر یقین کر کے اور انسان اپنی توانائیاں اپنی زندگی کا رخ فسطب الخیرات میں لگا دے نیکیوں میں دوڑ لگائے ٹائم انرجی پیسہ ریسورسز ضائع نہ کرے وہ استق من استقم اللہ قلعہ اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا انجام کار نہ تمہاری آرزؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرط یہ کہ وہ مومن ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی اب اس پر بھی خیال آتا ہے کہ اچھا نیک عمل تو نیک عمل ہے گڈ ڈیڈ گڈ ڈیڈ ہے کوئی مومن ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اور چیریٹی کرتا ہے اور فلم کے کام کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے سچ بولتا ہے تو کیا وہ اس لیے جنت میں نہیں جائے گا تو بات دیکھیے کیا ہے ایمان کی شرط آپ کو ہمیشہ عمل صالح کے ساتھ لگی ہوئی ملے گی دو تین بچوں کو امیجن کیجیے ایگزامنیشن ہال کو آپ ذہن میں لے کر آئیے ایک بچہ ہے وہ پیپر کرتا ہے پرفیکٹ پیپر کیا بہت اچھا پیپر لیکن اگزامنر کے حوالے کرنے کے بجائے اس نے اپنے بیگ میں پیپر رکھ لیا تو کیا وہ پاس ہوگا اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھے کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں پلیجر ملتا ہے ہمیں سیٹسفیکشن ملتا ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے اپنے لیے کر رہے ہیں جب اللہ کے ہاتھ پہ نہیں رکھ رہے اللہ سے سلی کی امید نہیں ہے تو آخر پر اللہ ان کو کیوں سلا دے وہی بچہ پاس ہوتا ہے وہی پوزیشن لا سکتا ہے کہ جو ایگزامدر کے حوالے چیز کو کر دے تو یہاں بات یہی ہے کہ جو اللہ کی خاطر کرے گا اللہ کی رضا کے لیے آخرت میں اجر کے لیے اس کو اللہ ضرور اجر دے گا من آسن مِلَّةَ اسلم وجہ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہو اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی کون ابراہیم علیہ السلام وطخ اللہ ابراہیم خلیلہ اور اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا تھا کتنا رشک آتا ہے یہ پڑھ کے دل کرتا ہے کاش اپنا نام یہاں لکھ دیں کہ اللہ نے تو مجھے دوست بنا لیا لیکن یہ اللہ کی دوستی اللہ کا قرب قربانی کے بغیر ہاتھ نہیں آتا اللہ کا قرب چاہیے قربانی دیں ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دیں تب کہیں جا کے خلت کا درجہ ملا ہے دوستی کے دس درجے بتائے جاتے ہیں محبت ہے اور اس میں مبَت ہے آخری درجہ دوستی کا خلت ہے اللہ نے تو خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام کو ول اللہ معاف سماواتی و ما فل اردوقان اللہ بکشئی امحیتا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتوا پوچھتے ہیں کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی تم کو یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر خود کر لینا چاہتے ہو یا آپ کو یاد ہوگا جب صورت شروع ہوئی تھی تو وہاں پر اس کی بات کی گئی تھی اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بچارے کوئی زور نہیں رکھتے اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ سکے گی وہراۃۃ خوافتہ نشوزن اوغلا ویر جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بد سلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مزائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی آپس میں صلاح کر لیں صلاح بہرحال بہتر ہے یعنی کچھ حقوق میں کمی بیشی کر کے کم از کم شادی کو چلاتے رہیں فوراً طلاق پر نہ آ جائیں اگر کوئی نعمت حاصل ہے بہتر کیا ہے کہ وہ نعمت شیئر کر لی جائے بجائے کہ وہ نعمت بالکل ہی چھن جائے ہاتھ سے تو کچھ کمی بیشی کر لو کچھ حقوق میں کمی زیادتی کر کے بہرحال حال گزارا کر لو بجائے کہ تم طلاق پر آمادہ ہو جاؤ یعنی ہو سکتا بیوی بی کھلا لینا چاہتی ہو اب شوہر جو ہے وہ کہے کہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ تم کھلا لو وہ کچھ اپنے حق معاف کر دے بیوی بی کو یا شوہر طلاق دینا چاہتا ہو تو بیوی بی کہے کہ طلاق مت دو ٹھیک ہے میرا فلاں فلاں حق تم نہ دو لیکن میں طلاق نہیں چاہتی اس کی بھی گنجائش ہے فرمائے وسلح خیر بہرحال صلح بہتر ہے وہ رت الفسو لیکن نفس تنگ کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں خود غرضی ایگو ایگو کے ایشوز بن جاتے ہیں انا بیچ میں آ جاتی ہے اور وہ پھر دوستی نہیں کرنے دیتی پھر مردوں سے خطاب ہے ان تو نُ و تت تک و ان اللہ کا نہ بے ما کہ <خَبِيرا> اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو اللہ تمہارے کسی طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے بات کیا ہے کس پر قادر نہیں ہو سکتے یہ ٹائم منی الوکیشن کی بات نہیں ہے کہ تم تو یہ قدی نہیں سکتے کہ دونوں بیویوں کو برابر کا پیسہ یا برابر کا وقت ہو یہ تو فرض ہے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے جس چیز کا یہاں ذکر ہے وہ قلبی میلان ہے محبت ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے کہ تم دو بیویوں سے بالکل برابر کی محبت کرو اگر ہم جو مائیں ہیں ہم یہ چیز اگر اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں تو واقعی بچوں کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوتا جو بچہ بہت زیادہ فرما بردار خدمت گزار بات ماننے والا محبت کرنے والا ہوتا ہے اس بچی کی طرف مائیں جھک جاتی ہیں زیادہ تو یہ دلی رجحان کی بات ہے کہ ویسے تو انصاف کرنا ہے ہر چیز نے لیکن اپنے اوپر یہ سختی مت کرنا کہ میں اب جذبات کو بھی بالکل ناپ کر تول کر حصوں میں دوں یہ ہو نہیں سکتا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں مکمل انصاف رکھا کرتے تھے لیکن فرماتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ یہ دل عائشہ کی طرف زیادہ جھکتا ہے تو تو مجھ کو معاف فرما دے لیکن آپ نے سلوک میں سب کو برابر رکھا تو یہی باتیں جو کی جا رہی ہے کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے تو کیا کرو کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح مت چک جاؤ کہ دوسری کودل لٹکتا چھوڑ دو اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اب آگے پھر بات طلاق کی طرف تھوڑی سی چل رہی ہے طلاق میں سب سے بڑا خطرہ جو کسی عورت کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب میرا ہوگا کیا مجھے کون سپورٹ کرے گا ہر ایک تو جاب نہیں کر رہی ہوتی ہر ایک تو پڑھی لکھی نہیں ہوتی اب یہاں پر اس کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی جب شوہر نہیں تھا تب بھی تو کھا پی رہی تھی نا تو شوہر تھوڑی رزاق ہے اللہ کھلاتا ہے اللہ بندوبست فرماتا ہے یوں تسلی دی جا رہی ہے فرمایا وکان اللہ, اللہ واسکم لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت کے ساتھ ہر ایک کو دوسری کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا مردوں کو بھی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بیوی بی چلی گئی تو گھر کیسے سنبھلے گا تو اللہ امید دلا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر مجبوراً تم نے یہ فیصلہ کر لیا اب اللہ پر توکل کرو وکان اللہ عاسن حکیمہ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت دی تھی اور تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو انتق اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اوسی کم و نفسی ل تقوا میں تم کو بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں تقوی کی تقوی اختیار کرو وہ ان تقفروف انََ اللہ معاف سماواتی و مافل ارت و قان اللہ غنیدہ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے ہر تعریف کا مستحق ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور کار سازی کے لیے بس وہی کافی ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی اور اللہ سمیع و بصیر ہے یا ایو الدینہ آ اے لوگو جو ایمان لائے ہو قوامین بالکستی شہدا اللہ انصاف کے علم بردار اور اللہ کی خاطر گواہ بنو یہاں پر اب سوشل جسٹس کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ ہر گواہی عدالت میں تو نہیں دی جاتی ہر مقدمہ عدالت میں نہیں لے کے جایا جا سکتا کچھ مقدمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھروں کی عدالتوں ہی میں طے ہو جاتے ہیں آپس میں مل بیٹھ کر اس میں سب سے زیادہ چیز جو کہ عدل سے روکنے والی ہے وہ رشتہ داروں کی محبت ہمیں سبق دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو انصاف کی بات کہا کرو فرمایا ولا انف فکم خواہ وہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف چیز جائے ابل والدینی یا تمہارے والدین کے ولاقربین یا تمہارے رشتہ کے خلاف وہ بات جائے ای یکن غنیََََََََََََ اوفقر ف اللہ اولا بہما فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے بعض مت رہنا اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے ابھی گھریلو عدالتوں میں جیسے ہم خواتین جانتی ہیں بعض دفعہ گھریلو جھگڑے ایسے ہو جاتے ہیں اب آپ گئی ہیں بھابھی کا اور امی کا جھگڑا ہو گیا اب جو لوئلٹیز ہیں وفاداریاں ہیں وہ کھینچتی ہیں اس بات کی طرف کہ امی کی ہی سائڈ لینی ہے نہیں اگر پتہ چل گیا کہ ماں کی خطا ہے تو پھر سائڈ بھابھی کی لیں ماں کو کہ آپ کا قصور ہے اگر اپنا قصور نظر آتا ہے تو پھر ساس پر الزام مت ڈالیں اپنی غلطی کو قبول فرمائیں یہی چیز ہے جو کہ ہم کو یہاں سکھائی جا رہی ہے اپنی غلطی کو قبول کر لینا دراصل انسان کی انا کو توڑ دیتا ہے اور انا سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کی بندگی میں یا اویین بلاہ رسول ہی قبل اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا جس نے اللہ اور اس کے ملائقہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخر سے کفر کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا انََََََََََ لدینہ آ ثم فماں بے شک وہ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا یہ آپ دیکھیں یہ کیا ہے یہ قانونی کفر اور اسلام کی بات نہیں ہے یہ باطنی کیفیت ہے اندر ہی اندر کبھی دل چاہا نیک کام کر لیے پھر بے تہاشا گناہوں میں پڑ گئے کبھی اللہ رسول اچھا لگنے لگ گیا کبھی بالکل بدگمان ہو گئے اندر ہی اندر آسیلیشن ہو رہی ہے انہا لذین آمنو بے شک جو لوگ ایمان لائے ثمہ کفرو پھر کفر کیا ثمہ آمنو پھر ای پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے اب تو ڈوبتے ہی چلے جائیں گے اندر ہی اندر اس لیے کہ ایمان کو کھیل بنا لیا موڈی ہو گئے دل چاہا تو اللہ کو مانا دل نہ چاہا نہ مانا تو کیا ہوگا فم مزدادو کفرن بڑھتے ہی چلے گئے کفر میں لم یقن اللہ علیہ غفیر اللہ ولا علیہ دیا سبیلا تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ ان کو راستہ دکھائے گا اور جو منافع اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر کہا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں مت بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں اب اگر تم ایسا کرتے ہو تم بھی انہیں کی طرح ہو ان اللہ جامع المنافقی نل کافری نفی جہنم جمیا یقیناً اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے کافر اور منافق ایک ہی کیٹیگری میں ان کو رکھا گیا قانونی طور پہ منافق مسلمان ہوتا ہے حقیقی طور پہ وہ کافر ہی ہوتا ہے مذاق کا بھی ذکر آ رہا ہے مذاق اڑانے کے بہت سے مختلف طریقے ہوتے ہیں ایک بہت پیٹرنائزنگ ایٹیٹیوڈ اسلام کے بارے میں اس طرح کے سوالات کرنا اسلام پر عمل کرنے والوں سے گویا کے کوئی بہت عقلمند انسان بیوقوف بچے کی حرکتیں دیکھ کر لطف اندوز ہو یا شریعت کا تجزیہ کر کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کتنا دقیانوسی اور کتنا مڈیویل اور کتنا ناقابل عمل دین ہے اور یہ باتیں کون کرتے ہیں جاہل نہیں کریں گے آپ کسی کچی بستی میں جائیں آپ اللہ رسول کا نام لیں ان کی گردنیں جک جاتی ہیں یہ تو بات کرتی ہی ہیں بہت پڑھے لکھے فوراً ڈگریز رکھنے والے ایلیٹ انہیں کا یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا اب کوئی شخص ہے بڑا اعلیٰ عہدہ بڑی اعلیٰ ڈگری بڑا پوش بڑا کرسمہ بیٹھا ہے کسی مجلس میں بات چیت کر رہا ہے اور کیا کچھ اسلام کے خلاف اس کی زبان سے باتیں نکل رہی ہیں باقی مسلمان بھی بیٹھے ہیں سن رہے ہیں اس کی شخصیت سے اتنے مروب ہیں اتنی بڑی اس کی شخصیت ہو گئی کہ اللہ رسول چھوٹے حقیر نظر آنے لگ گئے اس کے سامنے اس کی باتیں اتنی بڑی کہ اللہ کا کلام معمولی لگتا ہے اس کے سامنے اب دل میں اس کی باتیں سن کے شرمندہ ہو رہے ہیں اور دین کے خلاف جذبات امنڈ رہے ہیں پشتا رہے ہیں کہ ناحق مسلمان پیدا ہوئے ان کو دیکھو کتنے ترقی یافتہ ہیں پھر جب ایسے لوگ ناچنے کھڑے ہوتے ہیں مسلمان ان سے بڑھ کر اچھل کود کے کرتب دکھاتے ہیں جب وہ مسلمان عورت کا پردہ دیکھ کر ناک بھون چڑھاتے ہیں مسلمان اس سے بڑھ کر منہ بگاڑتے ہیں جب وہ ڈرنک کرتے ہیں مسلمان اس میدان پیچھے نہیں رہتے تو کیا فرق رہا جب ایسی یاری ہے ایسی دوستی ہے تو وفاداری کا تقاضا تو پھر یہ ہے کہ اس کو آخری درجے تک نبھایا جائے تو ان کے ساتھ جہنوں میں جا پڑے جیسے حدیث میں آتا ہے المرو من احبا ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی یور جرنی جس راستے پر چلیں گے وہیں پہنچیں گے پھر منافقوں ہی کا ذکر ہے ترجمہ ہے یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا کہ ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا لیا بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کس مساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں مضبین و مج ل لہ سبیلا مذب ضب ہیں کفر اور ایمان کے درمیان ڈانا ڈول نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف اللہ جس کو بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے نفاق کا اتنا تکلیف دہ مرض ہے جس کی یہ کیفیت ہوتی ہے نہ سانس پوری طرح آتا ہے کہ راحت ملے اور نہ سانس ختم ہوتا ہے کہ اذیت سے نجات ملے ڈگمگاتے دو کشتیوں کے مسافر نہ ادھر ہیں ادھر بھی جاتے ہیں تو لوگ ان کو نکال دیتے ہیں دنیا والے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے دین والے بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے وم یوت اللہ فلاں تج سبیلا جسے اللہ بٹ دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو یعنی کافروں کو رول ماڈل بنانا ان کے کلچر کو اپنانا ان سے ایسی دلی دوستی رکھنا کہ پھر رسول اور صحابہ اجنبی نظر آنے لگ جائیں جس کے اعمال نامے میں یہ گناہ پایا گیا اس کے خلاف تو بڑا پکا ثبوت بڑا سالڈ ایویڈینس ہے جو کہ آ گیا اللہ کے پاس پوچھا ان دونا انتج علیکم علیہ مبینہ کیا تم چاہتے ہو اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو انََنافقی نف در کل اسفل منار یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نچلے تپے میں ہوں گے ہمیں وہ حدیث تو یاد ہے کہ جس نے دفعہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا لیکن کب یہ تھوڑی کہا کہ ہر حال میں جائے گا منافق تو ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھے کلمہ پڑھ کر ہی تو منافق ہوتے ہیں عمل نہ کر کے اور جتنا اللہ کا غذب منافق پر بھڑکتا ہے اتنا کافر پہ نہیں منافق کون ہے مارے آستین دوست کے روپ میں دشمن اسلام کے گھر کے اندر بیٹھ کے نقب لگانے والے اللہ کو بہت غذب بھڑکتا ہے کہاں ہوں گے فدرک الاسفل من میں ننار جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے اور نفاق کی وجہ اوپر کی آیت میں دے دی کافروں سے انتہا سے زیادہ امپریس اور مروب ہونا انہی جیسی زندگی بنا لی اپنی زبانوں سے مذاق بھی اڑا لیا اسلام کا اسلام کے احکامات بھی توڑے پورے ڈفائنس کے ساتھ ان کو بتایا کو فارک ہو کہ دیکھو ہم صرف مسلمز سے نیم ہیں تمہیں کیا نظر آتی ہے چیز ہم میں مسلمانوں جیسی ہم تو قرآن کو سیریسلی نہیں لیتے اللہ کو جو کرنا کر لے تو اللہ کو ایک طرح سے آئے ڈیر یو ایٹیوڈ رکھنا تو اللہ بھی بتا دے گا جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے تجدہ الحم نصیرہ اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے ہاں گنجائش ہے الا اللہ تابو البتہ وہ جو اس طائب ہو جائیں اب یہاں پر ایک بتایا جا رہا ہے کہ جو اس علاج پر عمل کر لے گا وہ پھر منافق سے اپ ہو کر مومن ہو سکے گا ادینہ تابو و اسلح وسم و بل و اخلاصین اجرن عظیمہ البتہ جو ان میں سے طائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا ما یف اللہ بے کم ان شکر تم و آمن تم آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ خواہ خاتم تم کو سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنتے ہو اور تم ایمان کی روش پر چلتے ہو وقان اللہ شاہ کرن اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے یعنی کوئی چیز ان اکاؤنٹڈ نہیں رہ جائے گی اللہ سب جانتا ہے ولاخر و داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین ایک دعا تو آپ اپنی مانگیں گی ہی لیکن چونکہ نفاق کا اتنا ذکر یہاں پر آیا ہے تم ایک نفاق سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ من اللہ مت واہر بنا من الفاق اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے و آمالانہ من الریا اور ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دے وہ الصنت نا من القذب اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے وہ آیون من الخیانہ اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے فن قطار تل آئین وََ ماتخصدور اللہ تو خوب جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور وہ سب کچھ جو کہ دل چھپاتے ہیں سبحان اللہمہ بھی مد کا ننشادو اللہ الہ الا انتا و نتوبو الیک. علیکم ورحمت اللہ انت ن تخفروں کا بنتو السلام کوم ورحم اللی وبرقاتو۔